على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون الا لمن يرضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى من الذي يشفع عنده الا باذنه صدق الله العظيم رب شراہلی صدری و یسرلی امری وحلسانی ہمارا آج کا دس کا موضوع جو ہے وہ صفات سے متعلق صفات کا وہ حقیقی تصور جو اسلام نے دیا ہے اور ایک وہ مسخ شدہ تصور جو ہمارے یہاں رائج ہم شفاب کا انکار نہیں کرتے یہ زندقیت ہے لیکن ہم شباب کو اس طرح بے مہار بھی نہیں مانتے جس طرح آج کل لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کے ذہن میں اس کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے اسی طرح جس طرح ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انجیل نام کی ایک کتاب حضرت علیہ اسلام پر نازل ہوئی تھی ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ موجودہ انجیل جو ہے یہ وہ انجیل ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تورات نام کی کتاب حضرت علیہ اسلام پر نازل ہوئی تھی مگر یہ وہی توڑات ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے یعنی ہمارا ایمان بل تو اور ایمان بل انجیل اور ہے سے کوئی بھی آدمی کوئی بھی بنا کے کتاب لے اور کہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ فلاں نام کا ایک آدمی ہے لیکن یہ جو آدمی آ کے دعوی کر رہا ہے کہ میرا نام وہی ہے اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے یہ دو الگ چیزیں اسی طرح ہم شفاعت پر ایمان رکھتے شفاعت حق ہے اس کے لیے احادیث بھی تباتر کے ساتھ ہیں قرآن آیات بھی اس کی دلالت کرتی ہیں تنخواہ شفات اور شافرین ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں دے گی تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شفاعت کام دے گی لیکن جس طرح ہم جنت کے سیبوں کو دنیا کے سیبوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور وہاں کے کیلے کو دنیا کے کیلے کے ساتھ اور وہاں کے پانی کو دنیا کے پانی کے ساتھ اور وہاں کے مکان کو یہاں کے مکان کے ساتھ اور وہاں کی زندگی کو یہاں کی زندگی کے ساتھ اسی طرح ہم اس شفاعت کو اس سفارت کو دنیا کی سفارشوں کے ساتھ جیسے یہ ہمارے ایم ایل اے ایم پی حضرات کرتے ہیں اس قسم کا کام جس نے بھی چوری گاڑی کی اس کو بڑے بڑے گینگ انہوں نے پالے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ ان کا ہے ان کی دسترس ہے خانوں تک اور پہنچے بڑی دور دور لاجا وہ ڈاکو کاٹلوں کے گروہ انہوں نے پالے ہوئے یہی کام نبی بھی کریں گے کہ بڑے بڑے مجرم انہوں نے اپنے جبوں کے تلے پالے ہوئے ہوں گے اور کیا وقت دن بولتے کھولا دروازہ چھوٹوں سے کہیں گے ان کو اندر نکالنا جب ہم موجودہ دنیا کے تصور کے ساتھ شفاعت اور سفارش کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں آخرت کے تصور کو تو مسق شدہ ہونیا میں تو سفارش یہ کہ جب کوئی غیر قانونی کام کروانا ہو تو پھر آپ سفارش ڈھونڈتے یا تو پیسہ دیتے رشوت یا وہ ساتا واقع اللہ کے یہاں بھی ہم نے شاید یہی سمجھا کسی قسم کا کام ہوگا تو سفارش دو قسم کی ہوتی ایک سفارش ہوتی ہے شفات الحسن اور ایک ہوتی ہے شفات ال جو اچھی سفارش کرتا ہے اسے اس کا ادر ملتا ہے جو بری سفارش کرتا ہے اسے اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے میں یشپا شفاتن حسن تو یق اللہ نصیب میں یشپا شفاتن سیاحت یق اللہ جو کسی کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے مسلم کوئی آدمی ہے کیپیبل ہے اس کے پاس مطلوبہ تجربہ بھی ہے مطلوبہ کوالیفکیشن بھی ہے صرف ایک سفارش کا دھکا لگنے کی ضرورت ہے باقی اس جاب کے لیے جتنی بھی ہیں اس کی وہ آدمی ان کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے صرف یہ ہے کہ اس بیچارے کے پتہ نہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتے پرانے ہیں پرسنلٹی ایسی نہیں ہے اس کو پرسنلٹی کا ایک دھکا لگنے کی ضرورت ہے وہاں حکم یہ ہے کہ زی جا اگر اپنی جا کو اپنی اس انفلوئنس کو استعمال کر کے اس غریب آدمی کو پار لنگا دے تو اس کو اجر ملے گا اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ اس آدمی کے لیے ایک صدقہ ہوگا لیکن یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ سندے بھی جیلی بنا کے بیٹھا ہو تجربے کی سندے بھی جیلی ہے جانتا بھی کچھ نہیں اس کی سفار اور مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی اس جاب کے قابل نہیں اس جاب کے کو ٹھیک طرح سے ادان نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی خیالت ہوگی کہ اگر میں صرف اس لیے اس کی سفارش کروں کہ میرے مامے کا پتر ہے یا کا پتر ہے یا میرے قبیلے کا نیپوٹم اسی کا نام یہ باتیں ہم کی ہم جو ووٹ بھی دیا کرتے ہیں عام طور پر دنیا میں یہ ایک طرح کی سفارش ہوتی کہ ہم یہ دوائی دیتے ہیں کہ یہ صاف ملک کھلانے کے اہل ہیں اب اگر وہ ایل ہیں تو یہ جو آپ نے سفارش کی ہے یہ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے دائیں پلڑے میں آپ کو مل جائے یہ دوائی ہے اگر اہل نہیں ہے صرف آپ نے اپنا نلکا لگوانے کے لیے گلی پکی کروانے کے لیے بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے کوئی مقدمہ خارج کروانے کے لیے دیا ہے تو آپ کو بائیں پلڑے میں ملے گا وہ شفاطم صحیح ہے اس کا کفل ہوگا آپ کے اس کا بوجھ تو معاذ اللہ نبی ایسا کام نہیں کر سکتے بڑا دھرلے کا انداز ہے سورہ بکرا کے اندر آیا تم کا فرمایا منظی یہ جو زا ہے اللہ نبی سے پہلے یہ بادشاہی سیگا ہے ذرا سامنے تو آئے کون ہے وہ ایسی شان والا زل شان زل چلا ضلع ہے وہ کون ہے پارٹی والا اللہ کہ یش پاند ڈو اس کے سامنے آ کے سفارش کرے اس من کے اندر اتنا زور ہے کہ آ حضور صلی اللہ وسلم ممبر پر کانپنا شروع ہو گئے ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا یونین کونسل کے سیکرٹری کو سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا وبار تھا تو اللہ آپ کا قدر ہے اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی ہستی کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارا ایک معاملہ پھنسا ہوا تھا کسی صاحب کا یہاں صرف فائل لے کے جانے تھی سارا کچھ طے ہو چکا تھا کسی کی جمت نہیں پڑ رہی کہ وہ فائل ان کے سامنے لے کے جائے یہ کہ وہ خود مانگے کہ وہ فلاں معاملے کی فائل لے کر آؤ اور وہ خود کیوں مانگیں گے وہ تو بھول گئے بڑے بڑے واسطے لے کر گئے کہ صاحب آپ مہربانی کریں آپ ان کے دیوان کے مدیر سے ملیں اور کہیں کہ ہماری فائل ان کے سامنے رکھ وہ نے کہا میں نے نوکری خطرے میں ڈالنی یہاں یہ حال ہے اللہ کے بارے میں کیا سوچا ایسی فائل بغل میں دبا کے نبی چلا جا کہے گا اتنے بندے چھوڑ دو یہ تصور ہے ہمارا شفاعت کا کرائٹیریا اللہ مقرر کرے گا اللہ بھی ادالتے نا ادالتے تو عدالتوں میں صبح لسٹ لگتی ہے مقدموں کی سب سے پہلے جو ہے وہ زمانتیں ہوتی اس کے بعد فوجداری کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد سول کیسز ہوتے ہیں. کسی وکیل کی یہ اتارٹی نہیں کہ ضمانتوں کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کا جو ٹائم ہے اس کے اندر جا کے کہ میرا کیس سنیں ابھی زمانتیں سنی جا رہی ہیں وہ ابوری زمانتیں ہیں دوسری زمانتیں زمانتیں سنی جائیں اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا کس کی کس کیٹیگری کی کب کس وقت شفات کرنے ولا یشپا اللہ نے منبع شفاعت بھی اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی جس پہ راضی ہوگا سفارش کروا دیں اور یہ کہنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جب اسکول وغیرہ کے اندر بچے اچھی پرفارمنس دیتے مختلف کھیلوں کے اندر یا مختلف کمپٹیشن جو ہوتے ہیں ان کے اندر اکیڈمی ان کے اندر تو پھر ان کو اسمبلی میں بلا کر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے آپ ان کو یا وائس پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحب جو ہے یہ دان کریں گے یہ دیں گے سندیں یا سرٹیفکیٹ مختلف طلباء دس پندرہ کو بلاتے ہیں اور وہ پکڑ کے ان کو دے دیتے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ آپ وائس پرنسپل صاحب آئیں گے اور آپ ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لائیں گے تو وہ سندیں ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں دے رہے ماسٹر صاحب کو تو صرف عزت دی جا رہی ہے پرنسپل صاحب کو ایک عزت دی جا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے دلوایا جا رہا ہے بخشے گا رب نبیوں کو عزت دے گا کہ ان کے ہاتھ سے کام کروائے گا اللہ کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکے بات ہے لیکن بےزنی اس کے اذن کے ساتھ کس کا کیس پٹ اپ کرنا ہے صرف حساب کتاب کے شروع ہونے کی جو سفارت ہے سب سے پہلی جو سفارش ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو ستر ہزار اس کی باتیں ہوں گی اور ہر بار کو ستر ہزار فرشتہ تھامے ہوگا اور وہ زور دے رہی ہوگی مبر اور اللہ تعالی اس طرح جس طرح تم لوگ رومان کو لپیٹتے ہو اپنے ہاتھ پر اس طرح اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور جس طرح تم میں سے کوئی ایک گین کو اپنے ہاتھ میں پھیراتا اللہ تعالی زمین اور دیگر سیاروں کو اس طرح پھیرائے گا اپنے ہاتھ میں اور کہے گا کہاں ہے جب بار جو زمین پر بنے پھرتے تھے میں ہوں کہ میں ہوں جب بار میں ہوں الملک تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ انبیاء بھی گھٹنوں کے بعد گرے ہوئے ہوں گے اور نفسی, یا رب, نفسی یا رب نفسی اللہ میرا کچھ کر دے الہ میرا کچھ کر دے اپنی جان تو پہلی جو سفارش ہوگی اس کا جو نقشہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی ہوگی تمام انبیاء مل کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیں گے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے کس چیز کی کہ حساب شروع ہو افراتفری کا آلم دنیا ایک دوسرے پر گرتی پڑ رہی ہے اور یوں حالت ہے جیسے چاولوں کو دہاں دیا جاتا ہے اس وقت لوگ کہیں گے کچھ بھی فیصلہ ہو یعنی حشر کا جو عالم ہوگا وہ اتنا تکلیف دے ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگرچہ جاننا کا ہی فیصلہ ہو لیکن حساب تو شروع ہو نا پتا نہیں کتنا عرصہ اسی طرح دنیا کھڑی رہے گی دو پاؤں پر حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اے سی والے لانچ میں ہوتے ہیں جب لائن لمبی لگی ہوتی ہے امیگریشن پر اے سی لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈک ہوتی ہے تھوڑا سا انتظار ہوتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو کبھی ایک پاؤں گھر کبھی دوسرے پاؤں پر کبھی گالیاں دیتے کس کو دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں فلا کبھی جھینگے وہاں کیا ہو تو سفارش اللہ تعالیٰ پروسیس کو شروع کرے ادالت لگائے اس کی سفارش اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا کون آگے جا کے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرو جس ندی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں اس کام کے لیے نہیں میرے سے یہ خطا ہوئی تھی ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی شروع کر کرو کہ وہ سپریم کورٹ بھی دوبارہ بلا سکتا سکتے علیہ سلام کہیں گے میں نہیں جاتا میں نے نفس قتل کیا ہوگا تین سو دو کیا ہوا میں نے کہیں میں نے کہا اللہ صاحب کتاب شروع کرو اور اللہ کا فائل لے آؤ میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو کیا کہیں گے جا رونا شروع کر دیں سر سجدے میں رکھ دیں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے حضور فرماتے کہ مجھے آج نہیں معلوم میں کیسی تعریف کروں گا لیکن اس وقت اللہ مجھے القاع کرے گا وہ کلمات جن سے میں اللہ کی تعریف کروں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے گا اللہ من سدا اللہ لمن تو اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اور کہے گا یا محمد ارفارا سک اے محمد اپنا سر تو آپ سوال کرے آپ کو سوال پورا کیا جائے وشفا شا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو کی جائے گی یہ ہے سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ مخلوق بڑی تنگ حساب کتاب شروع کریں عدالت لگا لیں اتنی بات کرنے کے لیے سب نبی ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ریم کی اپیل ہوتی لیکن اس کی ایک جگہ ہوتی سفارش اصل میں ریم کی اپیل شفاعت ریم کی اپیل اللہ چاہے تو قبول کرے اللہ چاہے تو نہ قبول کرے اور ریم کی اپیل جو ہے وہ آپ کا جو جوڈیشل پروسیس چاہتا اس کے درمیان نہیں ہوتی سول کورٹ ہے پھر سیشن کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے اس کے بعد آپ کی اگر وہ بھی آپ کے خلاف فیصلہ گیا تو یہ چار عدالتیں گھومنے کے بعد پھر آپ صدر کو ریم کی اپیل کریں گے کہ میلان عدل کی عدالت سے تو میں مجرم ثابت ہو گیا آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کر شفات اللہ کے عدل میں کوئی فرق نہیں ڈالے گی اگر قیامت کو بھی عدل نہیں ہوگا تو کب ہوگا بھائی دنیا میں مجرم کو ایم این ایم پی اے کوئی خان کوئی چودری کوئی ملک بچا کے لے جاتا ہے وہاں بھی کوئی بچا کے لے جائے تو انصاف غریب کو کب ملے گا اللہ کے عدل میں قیامت کے دن کسی کی شفاعت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے نہ اس دوران کوئی شفات کی جائے گی اپنا کورس پورا کرے گا اپنی راہ لے گا اپنے پروسیس کو پورا کرے گا فیصلے جب ہو جائیں گے اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ کون وہ ہیں جن کو معاف کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا جب ریزلٹ نکلتے ہیں تو اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ کن لوگوں سے آئندہ دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں یا ایک مہینے میں ری ایگزام ان کا ہو سکتا ہے دوبارہ پیپر لیا جا سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے لیکن جب تک ریزلٹ نہ نکلے تب تک یہ نہیں ہوتا پہلے مارکنگ ہوتی ہے انساف ہوتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لاکھ کو پوزیشنیں ملتی ہیں پاس ہونے والے پاس ہوتے ہیں فیل ہونے والوں کی بھی اس میں ان میں یہ طے کیا جائے گا کہ کون ایسا ہے کہ جس کا دوبارہ پیپر لیا جائے اسی طرح یہ ہوگا کہ کون وہ ہے کہ جس کا سفارے سے کام وہ اب کتنا لمبا حساب ہوگا کوئی پتا نہیں پھر ہم اس کہتے گری میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے کوئی پتا نہیں پھر جہنم میں جب چلے جائیں گے تو وہاں کچھ عرصہ جلنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کی سرکشی کے بیکٹیریا مر گئے ہیں ہوتا ہے نا بعض رسی اتنے ڈگری پر جو ہے وہ مر جاتے ہیں بعض اتنے پر مر جاتے ہیں بعض اتنے پر وہ بالے تو مر جاتے ہیں اسی طرح وہاں بھی ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں سے نکالنا چاہے گا وہ اپنی سزا کو پا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آنر دینے کے لیے اپنے اولیاء کو اولیاء اللہ کو شہادا کو اور انبیاء کو کہے گا کہ آپ جو ہے یہ لسٹ ہے آپ نکال کے اتنے آدمی لیں پھر وہ ان کے ذریعے نکلیں گے یہ وہ تصور ہے لیکن ہم یوں ہی سمجھتے ہیں آخر جانا تو جنت میں ہے نا ہم نے کتنا عرصہ بھی جہنم میں جلے جہنم تو ہم نے یوں بنائی ہوئی ہے جیسے یہاں سے دو مہینے چھٹیاں جاتے ہیں پاکستان گرمیوں میں کہ چلو یار اے سی چھوڑ کے وہاں دو مہینے بغیر اے سی کے بھی گزار کے آتے ہیں لوگ تو یوں سمجھتے کہ ایسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوگی وہاں جائیں گے اور گمار پر آ کے پھر آ جائیں گے جیسے وہ کہتے ہیں لن اللہ یا محدود ہم تو ایڈونچر کے طور پر جائیں گے وہاں گھوم پیر کے گھوم پھر کے جناب واپس آ جائیں تو جہنم میں ایک پل کے لیے بھی جانا بڑی بری بات اللہ نے فرمایا بات جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مستقل سکانہ لگا لیں تو پھر وہاں کا رومانچ ٹوٹ جاتا ہے ہم جو تصویریں کیلنڈروں پر دیکھتے ہیں یا ٹی وی کی کسی ڈاکومینٹری فیلم میں دیکھتے ہیں کہ جی گلگیت کا یہ علاقہ اور چتراؤ کا یہ علاقہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں نیچے دریا بہر ہے ادھر جھیل ہے اوپر مکان بنے میں بچے سبحان اللہ گلوری بی اللہ کیا ماشاء اللہ جنا لیکن یہ کہ اگر ہمیں وہاں رہنا پڑ جائے ایک سال تو سارا رومانس ختم ہو جائے وہ صرف دیکھنے کے لیے اچھا ہے کبھی ٹور پہ آپ چلے جائیں تو ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن مستقل وہاں کے باشندوں سے پوچھے جو روتے اسی طرح جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں وزٹ کرنا بھی بہت برا ہے انہیں خاص مستقبل مقام وہاں تو تھوڑی دیر کو ڈیرا لگانا بھی بڑی بری بات ہے لہذا ہمارے سامنے دو آپشن ایک تو یہ کہ ہم یہ ایسے کام کریں اس, اس اللہ کے عدل کو سامنے رکھیں اور اپنے معاملات کو یہاں درست کریں جب یہ آیت نازل ہوئی انکا میت ہیں اور ان هم میتون ثم انکم یوملقیامت عند ربکم تقتسمون انہوں نے اپ نے بھی اے نبی مرنا انہوں نے بھی مرنا پھر تم لوگوں نے قیامت کے دن اٹھنا پھر تمہیں اپنے رب کے یہاں جگرنا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ سارے معاملات پھر دوبارہ وہاں آئیں گے ہمارے جھگڑے اٹھائے جائیں گے وہاں پہ میں بالکل انصاب ہوں گا تو شفاعت کا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا عادل ہوگا عادل کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں طے کیا جائے گا کہ یہ لوگ نبی کی سفارش پر چھوڑے جا سکتے ہیں یہ لوگ اللہ کے اولیاء کی سفارش پر چھوڑے جا سکتے ہیں یہ لوگ شہادا کی سفارش پر چھوڑے جا سکتے ہیں یہ لوگ قرآن کی سفارش پر چھوڑے جا سکتے ہیں یہ لوگ اپنی وہ جو پہلے مر گئی اولاد ہے اس کی سفارش پر چھوڑے جاتے جو اس لسٹ میں آئے گا اسی کی لیکن جس سے ہم نے شفاعت کروانی کیا کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ اگر انہوں نے دشکار دیا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا ہوگا اگر ان کا کہ میرا امتی نہیں بدتی کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اگرچہ اس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہوگا جس سے حضور اس کو پہچان لیں گے میرا امتی اس لیے کہ کسی اور امت میں آپ کو یہ ماتھے کا سجدہ نہیں ملے گا یہ ہماری خصوصیت ہے یہاں تک کہ جو مسلمان جہنم میں بھی چلا جائے گا اس کے ماتھے کی جو جی سجدے کی جگہ اس کو جہنم جلائے گی نہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ سفارش کرنے جائیں گے جہنم میں تو وہاں تو اتنی دنیا پڑی ہوگی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو آپ نے فرمایا میری امت کے وضو کی جگہ کو جہنم نہیں جلائے گی یہ جگہ چمک رہی ہوگی جسے مجھے پتا ہوگا یہ میرا امت کی. تو آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان دیں گے میرا امتی ہے یہ سجدے کا نشان ہے لیکن فرشتے کہیں گے ہجا میں کہوں گا میرا امتی یہ میرا خیال ہے میرے لوگ ہیں آنے لو نے آگے فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے پیچھے کیا گل کھلائے تھے انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی بدتے ایجاد کی حضور فرمائیں گے سروکا سروکا لے جا رہے مجھ سے دور کر دیں سنت کا معاملہ سنت کی وجہ سے دوری سنت سے دوری حضور سے دوری تو اگر کہیں انہوں نے ہی ہمارے خلاف استغاثہ کر دیا ہمارا ڈپینڈ تو کرتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت اور اگر آپ نے ہی ہمارے خلاف مقدمہ کر دیا مدعی آپ بن گئے وکال و رسول یار اب میں قوم اتہ خز حاضر قرآن محجور آ اور رسول کہے گا کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اب بتائی اتخذو پکڑا ہوا تھا مہجورہ چھوڑے ہوئے طرح مانتے بھی تھے لیکن نہیں مانتے قرآن کو مانتے تھے قرآن کی بات کو نہیں مانتے تھے یہ ہے چھوڑا عورت کو چھوڑ دو کیا ماں مانتے رہے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن اس کو خرچہ بھی نہ لیں حقوق بھی ادا نہ کرے تو اس کا مطلب رکھا ہوا ہوتا ہے نہ وہ چھوڑی ہوئی ہے نہ پکڑی ہوئی ہے پکڑا ہوا ہے مگر چھوڑے ہوں جیسے وہ شور والی ہے مگر بے شوہر کی طرح اترات اور قرآن محجور اسی طرح شفاق والی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر آئیں گے اور وہ وہ لوگوں کو نکلوائیں گے وہاں سے جہنم سے تو وہ کوئلے کی طرح ہوں گے آپ نے فرمایا دیکھتے ہوئے کوئلے کوئلے کی طرح وہ لوگ ہوں گے اور ان کو اٹھا کر آپ حیات میں ڈالا جائے بجھایا جائے گا یہ حال ہوگا ان کا جو وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم راضی ہو گئے کہ ہم جلیں گے اتنا آسان اس کے بعد کچھ جا کے ہماری سفارش کروائے گا ضمانت دنیا میں کروانی ہو تو کوشش کرتے ہیں ہم کے قبل اب گرفتاری ہو جائے دو دن ہمیں اندر نہ رہنا پڑ جائے وہ پری اریک بیل ہونی چاہیے لیکن شفاعت کے معاملے میں ہم تیار ہیں کہ پانچ سات ملین سال اگر جلنا بھی پڑ گیا تو نو پرابلم جلیں گے ہم اگر کوئی بات میں نکال کے لے گئے لیکن یہاں کے چوکے چھکے نہیں چھوڑیں گے کرپشن کے ہم کچھ حدیث کے آخر میں حضور فرماتے ہیں اللہ لم اب کافی اللہ منحب القرآن اب تو جہنم میں سوائے اس کے کوئی نہیں بچا جس کو قرآن نے قید کیا ہوا ہے یہ قرآن جو ہے نا قیامت کے دن بھی اللہ کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے اسی لیے بہت سارے قیامت کے فیصلے اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیے ماضی کا سیدھا بیان کر کے اللہ نے تحقید کے ساتھ دیا کہ قیامت کے دن کیا من ہوا من طرف خلفی ذلت کی وجہ سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے کنکھیوں سے دیکھیں ایک آدمی یہاں بڑا نیک بنا ہوا وہاں وہ پکڑا گیا یومت ابلا سرائر جس دن سارے راز ابل کر سامنے آ جائیں گے تو وہ شرم سے کیا کرے گا یہ اندرون ملتا دلختی پھر تو وہ بس ایسے نظر کر کے کنکھیوں سے ہی دیکھے گا نظر میں نظر نہیں ڈال سکے گا شرم اس دن ذلت نے گھیرا ہوا اللہ اشار اکلام کو یوں کہیں گے اشار اکلام یوں جواب دیں گے اللہ کافروں کو یوں کہیں گے کاپر یوں جواب دیں گے یہ قرآن حقیم میں کیوں کوٹ ہوا ہے قیامت کے فیصلے اس کتاب کے مطابق ہونے اگر کا تو اس میں فرمایا کہ اللہ فیہ اللہ من اس میں اور کوئی نہیں بچہ سوائے اس کے جس کو قرآن نے قید کر دیا سفارج آپ نے فرمایا جتنی قرآن کرے گا اس سے بڑھ کر نہ کوئی ولی کر سکتا نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی شہید کر سکتا ہے نہ کوئی صدیق کر سکتا القرآن حجت اللہ کا یہ قرآن تیرے حق میں جھگڑے گا اور ایسا جھگڑا نہ کوئی فرشتہ کرے گا نہ کوئی نبی کرے گا اس لیے کہ صرف گاری نہیں نا کسی کو تو اللہ کی کلام ہے یہ تو کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے جگائے رکھا میں نے وہاں بھی اسے آرام نہیں کرنے دیا میرے اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے وہاں بھی مشاہد برداشت کیے اے اللہ اس کو اب یہاں راحت ملنی چاہیے نے یہ بھی کیا وہاں یہ بھی کیا یہاں وہاں یہ بھی ہوا اس کے ساتھ اے اللہ اس کی میرے, میری سفارش اس کے ہاتھ میں قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے اور قرآن حجات اللہ کا او علیہ کا یا تیرے خلاف جھگڑے گا آپ بتائیے جس کے خلاف قرآن استغاثہ دائر کرے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ پکڑ اس نے میرے ساتھ یہ کیا مجھے رسوا کیا اس تو نے مجھے اس کے حوالے کیا آپ کسی کو کسی کے حوالے کر دیں کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا عزیز ہے آپ اس کو ساتھ لے جائیں اور وہ اس کی کوئی عزت نہ کروائے نہ کھانے کو پوچھے نہ پانی کو پوچھے جہاں بھی جائے وہاں اس کو رسوا کروائے تو وہ پلٹ کے آ کے کیا کہ آپ نے مجھے کس کے ساتھ لگا دیا جہاں گیا اس نے مجھے دلیری کروائے یہ پوچھے گا اللہ سے اللہ تو نے مجھے کس کے سفر کیا اس نے تو مجھے ہر جگہ رسوا کیا میری بات ہی نہیں مانی امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلے گا تو نے اس کو میرے تابع بنا کے بھیجا تھا اس نے وہاں مجھے اپنے تابع کر لیا یہ حاکم بن گیا تھا انقلاب آ گیا تھا وہاں اس مارشاء اللہ لگایا ہوا تھا میرے اوپر او علیک یا تو قرآن کی وجہ سے بخشا جائے گا یا قرآن کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو سبھی قرآن ہونا ہے باہر اگر تم او الیک یا تیرے حق میں یا تیرے خلاف تو جس کو قرآن نے پکڑ لیا حضور کی سفارش کریں گے کبھی نہیں کریں گے اللہ کے معاملات میں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی سفارش قبول نہیں کرتے آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو اشفارو تو جریو تو روحج روح رو شفات کرو سفارش کرو اور اس کا اجر پاؤ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے معاملات آتے ہیں تو تم سفارش کر کے اگر کما لیا کرو اب کوئی صاحب آئے دانے لینے کے لیے مارے گا لگا ہوا تو کوئی آدمی پکڑ دو سامنے کا حق لیکن آپ نے پکڑ کے اس کا تاروف بھی کروا دیا اور اس کو وہ دلوانے میں مدد کر دی تو ایک تو اسے تھوڑا سا احساس ہو گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے امدرد ہیں جو کسی کو بے حال دے کے جو ہے وہ ہمدردی کرتے اور تو شفارش کرو لیکن اللہ کی حدود کے اندر حضور نے کمی سفارش جو ہے وہ قبول نہ کی ہے نہ اس کو پسند کیا تو وہاں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور حضور کا کوئی مقابلے قسم کی چیز ہوگی اللہ کہے گا نہیں میں جاننے میں پھینکوں گا اور حضور کہیں گے ہو کیسے سکتا ہے تھینک یو اس قسم کا مقابلہ کوئی نہیں ہو یہ ہوتی ہے سفارش تھانوں میں وہ ایم پی اے جا کے کہتا بندہ چھوڑ دے وہ کہتا نہ چھوڑوں تو کہتے پیٹی اتروا دوں گا ایک سارا اتروا دوں گا اسے تو ڈر ہوتا ہے لہٰذا وہ چھوڑ دیتا ہے یا زیر اعظم نے کہا کہ نہیں کرتا نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دوں گا اب وہ اس کی بوٹوں پر ہوا ہے لہذا فوراً کہ اچھا مل لگا لو تم گولس کو اللہ کا معاملہ اللہ کی خدائی اس قسم کی کسی کمزوری پر ہے کسی سے ووٹ لینا ہے اس کسی سے وہ ڈرتا ہے لاگا یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے اللہ کے یہاں سے اللہ کی رضا سے اللہ کی مرضی سے اور وہ کیا کرائٹیریا ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں وہ بخشنے پہ آ جائے تو کبیرے والے کو بھی بخش اور پکڑنے پہ آئے تو نماز پہ پکڑ کے جہنم میں کھائے گی وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا اپنا موڑ ہوتا ہے یہ کرو لے مہیے شاہ آج وہ شاہ جو جہاں گوٹے کس لیں کہ ہم بھی پانچ دس بندے چھڑا کے لے جائیں گے ذرا غور کریں کہ ہی خود ہی نہ رگڑے میں آ جائیں ہمارا قتل ہو گیا تھا میرے دو بھائی جو قتل ہوئے تو جیسا پاکستان میں عادت ہے کہ کاؤنٹر جو ہے وہ پرچے بنا دیتے ہیں کاؤنٹر کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ تو کا پرچہ بنا دیا تاکہ دوسری پارٹی مجبور ہو کے سلاح کرے تو میں پاکستان گیا تو میرے اوپر بھی انہوں نے ایک دو بنا دیا مجھے پتہ نہیں تھا یار آئی کر چکی تھی تو میں کسی صاحب کی ضمانت کروانے گیا تو پتہ چلا تیرے تو خلاف اپنے بھی تین سو بیالیس کا پرچہ ہوا ہوا ہے ضمانت وہی رہ گی میں وہاں سے بھاگا تو ایسا نہ ہو کہ آپ لنگوٹا کس رہے ہو کہ میں بندے کو کے لے جاؤں پتا کرے تیرا ہی پرچہ کٹا ہوا ہے دو کا تو اب کہاں جائے گا کسی کا کوئی پتا نہیں یہ ہم نے طے کر دیا کہ یہاں پہ فلاں یہ فلاں یہ کتب اور یہ فلا اور یہ فلا اللہ کے یہاں کسی کا کوئی پتہ نہیں بدری صحابی کے بارے میں ان کی بیوی جو ہے وہ خیر کی دعا کرے حضور کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں تم نے کیا پتا یہ کیسے کہہ دیا تون ہماری دیکھیں سفارش کیا ہے بچہ پیپر دیتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ بچہ بیمار ہو گیا پندرہ دن پیپر ہوتے رہتے دس دن بارہ دن پندرہ دن درمیان میں بچے کو کوئی بخار ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا بچہ ایک ادھر پیپر ٹھیک نہیں دے سکا تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ جا کے پرنسپل صاحب سے ملتا ہے کہ دیکھیں میرے یہ میرے بیٹے کی پچھلی رپورٹیں آپ دیکھ لیں اور یہ اس کے دیگر جو اس وقت پیپر ہوئے ان کو دیکھ لیں صرف جس دن یہ اس کا میتھس کا یا فیزکس کا پیپر تھا اس دن اس کو ایک سو چار کا بخار تھا اور یہ اس کی میڈیکل رپورٹ ہے تو آپ مہربانی کریں اگر تو اس میں میرے بچے کو اگر آپ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو وہ پچھلا ریکارڈ بھی دیکھے گا دوسرے پیپر بھی دیکھے گا تو پرنسپل کو پتہ چل جائے کہ بچہ نالائک نہیں ہے بخار کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں تھی لہٰذا گچی وہ دے سکتا ہے آگے دے سکتا ہے پروموٹ کر سکتا ہے پھر بات اتارٹی دیکھ رہا بچے نے پیپر ہی کوئی نہیں دیا ولڈ کپ دیکھتا رہا تو ابا آپ کو لے کے جائے گا پرنسپل کے پاس آپ نے نمازیں پڑھی روزے رکھے لیکن درمیان میں آپ حدیث النب سے بھی کام لیتے رہے. نماز میں آپ بھنڈیاں خریدتے رہے روزے میں آپ غیبت کرتے رہے اب یہ ساری نمازیں جو ہے یہ فیس ویلیو پہ تو اللہ کے سامنے جانے کے قابل نہیں ان کے اندر دیکھیں جب آپ سپریم کورٹ میں کوئی کیس دائر کرتے ہیں یا ہائی کورٹ میں تو پہلے رجسٹرار چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ قابل قبول ہے یا نہیں پہلے چھانٹی سکروٹنی وہاں پہ ہوتی ہے وہیں سے رد کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ آپ کی قبول نہیں ہو سکتی یہ درست کر کے لن پھر وہاں سے پاس ہو جائے تو پھر جج صاحب اس کی ابتدائی سماعت کرتے ہیں پرائمری سماعت کہ یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو سکتی تو ایک سکروٹنی ہوتی تو ہماری عبادات جو ہے وہ پہلی ہی سکروٹنی پہ بالکل آؤٹ آف کرائیٹیریا پا کے لے جاؤ یہ نمازے کہا نہیں گیا کہ پرانی کمیز کی طرح پھا کر منہ پر مار دی جاتی اور اس کے فر سے زیادہ بلند نہیں ہوتی ہماری نمازیں تو یہ ہے جن پہ ہمیں بڑا گمانے ہے جنت میں جانے کا سفارش اس کو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز والی فائل لے کے اللہ کے پاس چلے جائیں کہ اللہ یہ بندہ ہے نمازیں پڑھتا رہا لیکن یہ درمیان میں حدیثاً نفس سے بھی کام لیتا رہے لیکن بڑا دیکھ لیں اس نے یہ جہاد بھی کیا اس نے یہ کام بھی کیا یہ کام بھی کیا تیری مہربانی ہے تیرا احسان اگر قبول فرمال اس کے سجدوں کو ٹھیک اللہ تعالی کہہ جائے کہ اس کو چھوڑو ہے نبی ابھی اب چونکہ تم آ گئے ہو بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وکیل کا اتنا ریگارڈ ہوتا ہے ججوں کی نگاہ میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے وہ جھوٹا کیس کبھی نہیں لیتا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں لاکھ میں سے ایک لیکن بارہ لاکھ سے وکیل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جج کو پتا ہوتا کہ غلط کیس یہ نہیں لے یعنی اس کا کیس لینا ہی جج کو پتا ہوتا کہ کیس جین لے لیتا اس وکیل کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا اپنا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ پلس ہو جاتی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اس کیس کی فائل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر آپ کی فائل کے ساتھ پلس ہوگی تو نمازیں قبول ہو جائیں گی یہ سفارش آپ کی عبادات میں ہے یہ شفاف جو ہے ہماری نمازیں بھی ہمارے روزے بھی ہمارے درود بھی ہمارے یہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی یہ سارے ہماری توبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی محتاج ہے آپ گناہوں کو رو رہے ہیں؟ نیکیوں کی شفاعت پھر اللہ نے فرمایا یا بہین احتجی ماما خلفا بات پھانے چلے گئے کہا کہ جی ایسے ہی کس نے جھوٹا پرچہ بنوا دیا میں جانتا ہوں بڑا چنگا بندہ جی بڑا شریف بندہ ہے مسجد سے ہی نہیں کتلا نہیں نکلتا یہ تو مری چینٹی پہ بھی پاؤں نہیں رکھتا سرکار یہ تو ایسے اس کے دشمنوں نے پرچہ بنوا دیا میں جانتا ہوں وہ کہتا جب تم جانتا ہوں تم کہتا ہوں کہ شریف بندہ چھوڑ اللہ فرماتا ہے کون ان کے کہے گا کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں بڑا شریف بندہ ہے یا لَمَا بَ جو آگے بھیجا انہوں نے وہ بھی جو پیچھے چھوڑ کے آئے اور اور کی طرح دھماکے ہوتے رہے ان کے کرتوتوں کے پیچھے کوئی فلم بنا کے چلا گیا اب وہ توبہ بھی کر اس کی فلم جو دھماکے کر رہی ہے پیچھے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے وہ کہاں گیا وہ تو صدقہ جاریہ ہو گیا نا پیچھے تو فرمایا ما خلفہم اسے معلوم ہے لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں بندہ بڑا شریف ہے پھنس گیا لہذا پہلی تو یہ بات کہ ہماری عبادات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہیں آج تک اللہ کا فضل ہے میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کے بارے میں مجھے یہ گمان ہو کہ فیس ویلیو پر قابل قبول ہمیشہ مجھے ڈر رہا ہے کہ کسی نہ کسی ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا کے پھینک دی جائے گی لیکن یہ کہ یہ بھی تسلی ہے کہ وہ جو وکیل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر فائل لے کر گئے تو کام بن جائے گا. لہذا جیسی بھی پڑھی جا رہی ہیں پڑھ رہے ہیں جیسا بھی ذکر ہو رہا ہے کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں شرمندگی نہ ہو ہماری وجہ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے شفات کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو پھر تم میری مدد کرو کس कس طرح کثرت سجود سے میری مدد کرو میں جب اللہ کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تو ہمیں بھی حضور کی مدد کرنی ہے ہمیں بھی کاغذ جو ہے وہ کالے کرنے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تاکہ وہ کچھ لے کر جائیں لیکن یہ کہ جو تصور ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی انصاف کرنے کی ضرورت ہے نا یہ کہ ہمیں کوئی پیر چھڑا کے لے جائے گا کوئی جبے والا لے جائے گا کوئی امامے والا لے جائے گا فلاں کوتب فراہ جو ہے وہ ابدار فلاں فراہ کوئی پتہ نہیں ہے کسی ادخل الجنت فقط فاض کو وہی ہے جس کی اس دن جان چوٹ گئی آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا روس جس کی وہاں اپنی سن لی گئی تو یہ جو ایک تصور ہے جس نے ہمیں بے عمل بنا کر رکھ دیا یہ ہر قوم کے پاس ہے دیکھیں یہ وائرس جو ہے جو بھی بے عمل قوم ہے پیچھے آپ دیکھیں گے اس کو یہ بیماری لگی یہودیوں کو نہنونا اللہ ہمارے اندر اللہ کے محبوب اللہ کے بیٹے ادیر اللہ کا بیٹا عیسی اللہ کا بیٹا ہمیں کون دے گا سزا ہم اللہ کی محبوب قوم ساری دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے اس نے جس طرح ہم کہتے لاد بے عمل ہو گئے عیسائی اسی طرح بے عمل ہو گئے ہمیں بار بار کہا گیا کہ کہیں تمہیں یہ وائرس نہ لگ گئے میں یا منسوبے ولا تجر و تم ازرا خراب منظی یشا اللہ بے نے ولا یشف اللہ نے مانے تو مجھ فکون ڈرنے سے کوئی نہیں جائے گا جو بھی جائے گا شفاعت کے لیے وہ ڈرتا ڈرتا ہی جائے گا محمد خشیات ہی مجھ سے تھوڑا سا غور کریں یہ جو افیم ہمیں دی جاتی ہے, کہ شفاعت تو باحق ہے ایز سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ یہی شفاعت ہوگی آپ کا جو پہلے بچہ مر گیا وہ بھی شفاف کرے گا بلکہ یہاں تک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک بچہ اگر ضائع ہو جائے ایک حدیث میں سو فارس اور ایک حدیث میں تر حدیث میں ایک فارس وہ بچہ جو اللہ راہ میں جہاد کرنے والا ہو گھڑ سوار مجھے اس گھڑ سوار سے وہ بچہ زیادہ پیارا جو ماں کی پیٹ سے ضائع ہو جائے اس لیے کہ گھڑ سوار کی اپنی فائل ہوگی یوما یا پھر مار نقی وم وہ تو بھاگے گا مجھے تو جو پیڑ سے ضائع ہوا ہے وہ اباشن جو ہے وہ مجھے وہ کام آئے گا اس لیے کہ اس کی فائل کوئی نہیں حضور نے فرمایا وہ اس آنکھ سے ماں کو پکڑ لے گا اور جنت میں داخل کر دے جو ہے لیکن اس کے لیے کرائیٹیریا طے اللہ کرے گا ٹائم اللہ طے کرے گا کب کرنی ہے کس طرح کرنی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جاتے کہا جائے گا کہ چھوڑ دو اس کے لیے بھی رب کی رضا اور اگر ہم اس بنیاد پر اللہ کا حکم توڑیں کہ کوئی مجھے بچا لے گا تو پھر اللہ تعالی چونکہ جانتا دل کی بات کس نے کس نیت سے یہ کام کیا تھا پھر نہیں چھوڑے گا آپ دیکھیں جو بچہ کسی کمزوری کی وجہ سے اسکول نہیں آتا کہتا تھا میں سوتا رہ گیا کوئی بات نہیں انسان ہے سوتا رہ جاتا ہے آدمی نماز بھی چلی جاتی ہے باز لیکن جو بچہ اس وجہ سے نہ آئے کہ میرے ابو کے کاری صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں لہٰذا میں جاؤں نہ جاؤں مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا ابو فون کر دیں گے کاری صاحب چھوڑ دیں اس بچے کو میں نے آج تک کبھی نہیں چھوڑا اس لیے کہ وہ بچہ جب آ کے بات کرتے پوچھا کل کیوں نہیں تو مسکرا مسکرا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے پہلے تو دو چار دفعہ بلاؤ اپنی جگہ سے ہی نہیں اٹھتا اتنا اسے ہے کہ میرے ابو کے تعلقات ماسٹر صاحب کے ساتھ چیچر کے ساتھ ہیڈ کے ساتھ کاری صاحب کے ساتھ اور آپ بھی جا تو پڑھیے اس کے لیے نام تو نہیں آیا پہلے کرنا ہے کر لو جانتا ہوں میرے ابو کو تم آخر صاحب اس کی تو میں پٹائی کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں چھوڑا اس طرح اگر میری یہ نام برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بچہ اپنے باپ کے انفلوئنس کو لے کر میرے رولس اینڈ ریگولیشن کو توڑے تو اللہ کی وہ اللہ کی وہ تم کسی پر توقع کر کے اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہو گے کو چھڑا کے لے جائے گا من دل اللہ جی یشہ کون کرے گا اسے? اس کو تو اللہ پھر کہے گا میں دیکھتا ہوں کون چھڑا تھا بلا ہوں کوم بلا وہ کہا تمہارے شفیح وہ ماں نہ وہاں تمہارے شفاعت کرنے والے کوئی نظر نہیں آتے اللہ پوچھے گا ساتھ بھیجے گا نا ساتھ کہے گا وہ مہا مہا کم شفا اللہ کون تم تجر وہ کہاں ہے تمہارے سفارسی جن پہ تمہیں بڑا گمان کر تم میری حدیں توڑتا رہ کے وہ چھڑا کے دے جائیں گے تو. ان کے بڑے تلقات ہیں میرے ساتھ میں ان کے ڈر سے تمہیں چھوڑ دوں گا آج وہ نظر نہیں آتے فَرَم وہ پکاریں گے مگر جواب کوئی نہیں آئے آج تو ہر ایک بیزی ہے لیکن ہر آدمی کے پاس اس دن ایسا بزنس ہوگا جس نے اسے بیزی کیا ہوا ہر آدمی اپنے ہی پڑھ رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا میرے ساتھ کیا بنے گا نبی کی شفا ہے لیکن وہ کچھ قواعد کی تعدے ہیں وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے اذن کی تعداد بول کوئی نہیں سکتا جب تک رحمان اجازت نہیں دے گا قرآن کیا بتا اللہ کے لے عمل کی طرف توجہ دیں جیسا بھی ہے کر کے لے جائیں کچھ نہ کچھ لے جائیں میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا جہاں کے تھا یہ جمعے کے درس میں کیا تھا میرا بچہ گیا میرے ساتھ سونا لینا تھا سپر مارکیٹ تو وہاں پہ ٹوائز ہوتے ہیں یہ ٹارزن کے اور سکس ملین ڈالر مین کے اور وہ تو وہ کہنے لگا کہ ابو وہ سکس ملین ڈالر مین لینا ہے ان کا بیٹا پیسے نہیں اس نے پاکستان کے چار آنے نکالے کہتا یہ پیسے ہیں اس کے اتنے بھولے پن پر کے پاکستان کے چار آنے دے کے جو یہاں چلتے ہی نہیں وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ سکس مل سکس ملین ڈالرز میں پاکستانی چار آنے کا لے دو میں نے وہ پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لیے اسے لے دیا وہ اب تک یہی سمجھ آیا کہ اس کی اس چار آنے سے آئے یہ ہماری نمازیں پاکستانی چار آنے ہیں نبی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہہ دو جنت لے دو اللہ کے ہاتھ پہ رکھو جنت دے دو تم یہی سمجھتے رہو کہ ہماری نمازوں کے عوض ملی اللہ کی قسم تمہاری نمازوں کے بدلے میں جنت نہیں ہے وہ تو اس کا فضل ہے جس طرح مجھے پیار آیا تھا نا بیٹے پر اسی طرح اس کو پیار آ جائے گا دیکھو لے کے کیا آیا جنت مانگ رہا ہے اور آپ کی اس ادا پہ ہی وہ کہہ کے جاؤ جنت یہ ہے بات دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو ایک صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہ کرتا ہوں پوچھا کہ یہ بیٹا یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں آپ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں کرتا بس کہ قرآن پڑھتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اگر ان کا پتر یہ تو تم جو کام کرتے ہو نا اس کے بعد جو گنا وغیرہ تو یہ تو ادھر کٹ جاتا ہے ان کو فکس ڈپوزٹ کروا دو تاکہ کٹے نہیں یہ کہیں سےن کا جو بھی عبادت کرو اس کا آ حضور صلی اللہ وسلم کو بخش دو ہڈیاتن آپ کو بخش دو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ کاٹ کے نہیں دیتا آپ نے اگر ایک پارا قرآن کا پڑھا تو آپ کی ماں کو بھی ایک پارے کا جر مل گیا آپ کے باپ کو بھی ایک پارے کا جرم مل گیا آپ کے نامہ ماں میں بھی ایک پارا لکھا ہوا کاٹ کے نہیں دیتا کہ تین حصے کرو یہ اس کی سنت ہے آپ نے کسی دار کو افطار کروا دیا تو اس روزے دار کا بھی پورا لوگ اسی طرح کسی کے دوسرے کے افطار بھی نہیں کرتے یار روزہ رکھ کے میں مار کے سواپ وہ لے جائے گا آپ کو بھی پورا یعنی روزے دار کو بھی پورا عجر ملے گا اور اتنا ہی اضر اس افطار کرانے والوں کو بھی اللہ دے گا اللہ کی سنت یا کہ کاٹ کے نہیں دے تو آپ کا اپنا اجر بھی محفوظ ہو گیا اور آ حضور صلی اللہ وسلم کو جو ہدیہ تم چلا گیا وہ فکس ڈیپازٹ ہو گیا ٹھیک ہم یہ جو درمیان میں ہم سے جو گنا ہو جاتے ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے کٹ جائیں گے جب آپ کے ہاتھ سیڈ ہو جائیں گے تو حضور کہیں گے میرے پاس کچھ کھاتا پڑا ہوا ہے یہ اس لیے کہ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے آپ سرکاری وکیل ہیں کیس ختم ہونے تک آپ کو آخری امتی تک رہنا ہوگا وہاں اور ہر امتی کی فائل کی ہے کاپی حضور کے پاس آپ وہاں پبلک پروسیكوٹر کے طور پر ہوں آپ کیس پیش کریں ایک تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا ایک كتاب اس کی كاپیاں حضور صلی اللہ وسلم کے پاس ادھر كیس ادھر دیکھا جائے گا آپ كی امتی نے یہ کیا ادھر دیكھا آجی یہ كیا تو حضور فرمائیں گے کہ اللہ یہ میری میرے پاس اس کا کچھ پڑا ہوا ہے حساب کتاب یہ آپ اس کو ڈال تو بخشا جا سکتا تھا تو یوں سمجھ میں کہ وہ آپ کے چار آنے کسی کام آ جائیں گے تو یہ انہوں نے نسخہ بتایا اس میں مجھے کوئی غیر سری چیز تو نظر نہیں آئی تو میں خود بھی بلکہ اس کی لالچ زیادہ ہو جاتی ہے جب آدمی دیکھتا کہ یہ میں نے دے دیا کسی کو تو اور دو نفر فالتو بھی پڑنے کی اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے رب العالمين